السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَمَن تَبِعَهُمْ بِحِصَامٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفَثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهتعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هبام ان می اتی ملا جب پوری نل منا کریب نیب دانت کب نبی سو ابل چکس کب لو مل کو وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وذربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال سبن اللہ مخلف راہ انہی ظلم ظلم و ثنا ہر قسم کی مدح و ستائش کبرے آئی اور بڑائی اللہ قادر مطلق مالک الملک احکم الحاکمین واہدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق حاکم مدبر منتظم مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا قسمتیں سنوارنے والا سب کی بولی سمجھنے والا ہر کی جھولی بھرنے والا اولاد دینے والا بیٹا بیٹی کی تقسیم کرنے والا بارشیں برسانے والا جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے موت اور زندگی نفع و نقصان کا مالک و مختار ساری کائنات کا وہ اکیلا ہی داتا دستگیر غوث اعظم بندہ پرور غریب نواز فریاد رس گنج بخش فیض عالم اور لج پال ہے ہر قسم کی عبادت قلبی زبانی بدنی مالی رکو سجدے قیام تعظیم منت چڑھاوا قربانی نظر نیاد سور و پکار صدا اور ندا کے لائق بھی بس وہ ایک اللہ ہے بے شمار درود اور سلام امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین امام المجاہدین والی بتحا سلطان مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ و وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انبیاء کے سلسلہ میں سب سے آخر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کے ساری کائنات کے لیے رہنما مقتدہ پیشوا رہبر اعظم مرشد اعظم کھادی اعظم قائد اعظم اور امام اعظم بنایا حمد ونا درود اور سلام کے ان ابتدائی تمہیدی کلمات کے بعد میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیو ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں سعادتوں برکتوں اور خوش بختیوں کے ساتھ بیت رہا ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو زندگی میں اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک نصیب کیا انہوں نے اس کی قدر کی اس کا احترام کیا دنوں کے روزے رکھے راتوں کا قیام کیا صبح کی سحری شام کی تاریخ ذکر از توبہ استغفار تلاوت قرآن سماعت قرآن آگے چل کر اعتکاف لینت القدر کی تلاش صدقات و خیرات اور جہاد و قتال جیسا عظیم عمل کر کے اللہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا کر ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کو اللہ نے اس مہینے میں جو دوزخ سے آزاد کرنا ہے اور جنت میں داخل کرنا ہے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے معزز سامعین حضرات آج مجھے حکم ہوا کہ اس مجلس میں آپ نے حاضر ہونا ہے یہ میرے لیے ایک ایمرجنسی سا معاملہ تھا اور اس وجہ سے کہ المدنی صاحب حافظہ اللہ کسی وجہ سے تشریف نہیں لا رہے اس لیے مجھے حکم ہے میں چونک گیا پریشان سا ہو گیا کہ المدنی صاحب کی جگہ پر میں کیا کروں گا بہرحال بتایا گیا جی کہ حضرت الامیر کا حکم ہے آپ کو پہنچنا ہے میں کچھ انکار کرتے ہوئے پھر یہ سوچ کر کہ یہ مرکز اللہ کی توفیق سے مجاہدین کا ہے اور یہاں آنے والے سارے احباب ساتھی مرد عورتیں جہاد اور مجاہدین سے محبت کرنے والے ہیں چلو یہ بھی ایک سعادت کی گھڑی ہے بڑی اچھی مجلس ہے ماہ رمضان کی جہاں دوسری سعادتیں ہیں وہاں یہ بھی ایک سعادت حاصل ہو جائے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے میں سوچ رہا تھا کہ میں بھائیوں کے سامنے اس مجلس میں کیا عرض کروں گا حضرت المدنی صاحب حافظہ اللہ کا اپنا انداز اپنا طریق ہے ان کا علم ہے ان کا فہم ہے میرے جیسا ایک کم فہم کم علم آدمی ان, سے ان کی ریس کہاں کر سکتا ہے اللہ ان کی زندگی میں صحت میں تندرستی میں علم میں عمل میں برکت فرمائے جتنے لوگ دعوت و جہاد کا کام کرنے والے اللہ سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق آپ سب کو جنتوں میں تو ہے ہے پڑا گیا ہے سورہ ابراہیم آخر میں پڑی گئی ہے اس کا آخری رکو ہے میں نے سوچا کہ چلو آخری رکو کی چند ایک آیات کا سادہ ترجمہ بھائیوں کے سامنے پیش کر دیا جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے تو اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اس آخری رخ کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اگرچہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پر سمجھایا سب کو جا رہا ہے وَلَا تحسبن اللہ مت سمجھو یہ کہ یہ جو ظالم دنیا کے اندر پھیلے ہوئے جو ظلم کر رہے ہیں جو کرتوتیں کر رہے ہیں نہ سمجھو یہ کہ اللہ ان سے بے خبر ہے ان کی کرتوتوں کا اللہ کو پتا نہیں شروع سے سورت کا موضوع ہی یہی ہے کہ دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ان کو جو ہے وہ تفہیم بھی ہے سمجھایا بھی جا رہا ہے لیکن زجر و توبیح کا انداز ذرا تیز ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ظالموں جو مرضی کرتے رہو جتنی مرضی سازشیں کرتے رہو رکاوٹیں ڈالتے رہو چالیں چلتے رہو آخر ایک دن اللہ کے ہاں جانا ہے ساری کثریں نکل جائیں گی اس لیے فرمایا ولا تحسب اللہ <الزَّالِمُون> ظالمون ظلم کرنے والے ایک تو ظلم سب سے بڑا ظلم شرک ہے شرک کرنے والے اللہ رب العزت نے پرانے مجید میں آئے تو تاری سور عام کے اندر فرمایا اللہ دینا سو ایمانہ ظلم الاحم بہ ت وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہونے دی ولم بے سو ایمانا ہوم بے انہوں نے ظلم کی ملاوٹ اپنے ایمان میں نہ ہونے دی اولا انہ انہی کو نصیب ہوگا و اور ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں صحابہ کے اس آیت میں ظلم کا سن کر سمجھے کہ ہم تو پھر نہ مچ سکیں گے کہ ظلم ہر قسم کا گنا معصیت نافرمانی ظلم ہی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں جو لفظ ظلم آیا ہے اس سے مراد جو عام معصیت ہے وہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ ظلم ہے جو سورہ لقمان میں اللہ نے ذکر کرتے ہوئے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے یہ بات سب سے پہلے نمبر پر کہی تھی لکمان و لبن ہی بل ان شرکلاد المناظیم وہ وقت یاد کرو جب لکمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے اس کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے تو بیٹوں کو نصیحتیں کرنی چاہیے بیٹے بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے اور ان نصیحتوں میں تربیت میں سب سے پہلی بات یہ ان کے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ لاترک بلّا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا ان شرک المناظیم یقیناً جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے تو ایک ظالم وہ ہے جو شرک کرنے والے اور ایک ظالم وہ ہے جو بداتیں کرنے والے ایک ظالم وہ ہے جو پھر معصیتیں کرنے والے اور وہ ظالم ہے جو اہل ایمان پر ظلم و ستم کرنے والے یہ سب ظالم ہیں اسی طرح سے زنا چوری چکاری غلط نظر بازی سود خوری حرام خوری حرام کمائی اور اس طرح کی جتنی معصیتیں ہیں بے پردگیاں گانے بجانے باجے گاجے یہ سب معصیتیں ہیں یہ ظلم میں شامل ہیں اپنے اپنے درجے کے مطابق یہ کام کرنے والے سارے کے سارے ظالم ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون یہ ظالم جو جو کچھ کر رہے ہیں مت سمجھو کہ اللہ ان سے بے خبر ہے اللہ کو پتا نہیں چلتا اخر یا اللہ یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں اتنی زیادتییاں کر رہے ہیں اللہ تو با خبر بھی ہے اللہ تو دیکھ بھی رہا ہے اور تو تو قادر مطلق بھی ہے تیری قدرت بھی ہے ان کو گرفت میں لے آنے کی پر یا اللہ تو ان کو کرتا کیوں نہیں ہے ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے باد صحابہ رام کی بھی یہ کیفیت ہو گئی تھی وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے ہمیں کاٹا جا رہا ہے یہ مشرک لوگ ہیں یہ بے دین لوگ ہیں یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ادھر مقابلے میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہی ہیں یہ اتنے ایمان والے اللہ کی رحمتیں بھی ان پر ہیں پر پھر یہ ظلم و ستم میں بڑھتے جا رہے ہیں کفر اور بے دینی میں آگے چلتے جا رہے ہیں اللہ ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دیتے ہوئے اور ظالموں دشمنوں مشرکوں بے ایمانوں بداطیوں کافروں کو اور کافروں کے حواریوں کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے نہ سمجھو نہ خیال کرو کہ یہ ظالم جو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ بے خبر ہے نہیں انا فرو لیا تشخص ہل ابفار اللہ کہتے ہیں اللہ تو ان کو ڈھیل دے, دے رہا ہے ان نما یو اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے ان نما اللہ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑے ہوئے ہے کب تک لے آؤ اس دن تک اب سارے چندیا جائیں گی آنکھیں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے محت عین رو سے ہم سے اٹھائے نظریں اوپر جمائے دوڑے بھاگے جا رہے ہوں گے ادھر ادھر کچھ نہ دیکھ پائے آئیں گے آنکھیں اٹھائے ہوئے سر اٹھائے ہوئے نظریں اوپر کو جمائے ہوئے مہ پی نہ مکن عیدرو سے ان کی نگاہیں ان کی آنکھیں خود ان کی طرف بھی پلٹ کے نہ دیکھیں گی وہ اب اے تو ہوا اور ان کے دل ہوا ہوئے ہوں گے اڑے ہوئے ہوں گے یعنی دل ان کے کلیجے جو ہے وہ حلق کو آئے ہوئے ہوں گے یہ کیفیت ہوگی اس دن تک اللہ ان کو مہل دیے جا رہا. <تابع> اللہ کو آخر پتا ہے کہ یہ جائیں گے کہاں یہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتا ہے یہ کہاں جائیں گے میرے بھائیوں اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ مزمل کے اندر اس انداز میں پیش کیا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ چاہے بعض اوقات نبی علیہ السلام بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ یا اللہ آخر انسان تھے نہ انسان تھے ایک دائی کتنا ہی صبر وباس والا کیوں نہ ہو آخر جب مخالفتیں آتی ہیں تو پھر پریشان ہو جاتا ہے اللہ رب العزت نے اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا امان از نبی کام تا ہوئی نبی جی پریشان نہ ہو وہ اب یہ ہماری مرضی ہے آپ اپنا کام کریں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے کام کو آپ کے आपके و سباد کو اور ان ظالموں کے ظلم کو اور ان کی سازشوں کو ان کی چالوں سے ہم اچھی طرح واقف ہیں آپ اپنا کام کریں رہی اگلا میرا رہا اگلا میرا معاملہ میں چاہوں تو دنیا کے اندر آپ کے جیتے جی آپ کی آنکھوں کے سامنے ان سے بدلے لے لوں یا آپ کو دنیا سے اٹھا لوں اور پھر ان کی خبر لوں یا پھر ان کی رسی ڈھیلی چھوڑے رکھوں قیامت کا دن آنے والا ہے اس دن میں ساری کثرے نکال کے رکھ لوں گا اللہ اکبر سورہ مزمل کے اندر اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے نا ان کا پر تم یوم اجال الملدا شیبا لوگو اگر آج تم دنیا میں بچ گئے اگر آج تم بچ گئے دنیا میں تو پھر بتاؤ پقیفا تین کافر تم اگر تم کفر کفر کرتے چلے گئے انکار کرتے چلے گئے تو اس دن سے کیسے بچو گے یو مان اس دن سے کیسے بچو گے کہ جو دن بالکل بچوں کو بھی بوڑھا بنا کے رکھ دے گا اس دن سے تو پھر بچ نہیں سکتے اس لیے اللہ کہتے ہیں ان ظالموں کو ظلم کرنے دو میں غافل نہیں ہوں میں بے خبر نہیں ہوں ہاں آپ اپنا کام کریں اپنی دعوت کا کام اپنی نصیحت کا کام کرتے چلے جائیں یہ نصیحت کا کام کرنا یہ آپ کا کام ہے اس لیے کہ وہ ذکل آپ نصیحت کریں آپ ان کو باز کریں آپ کا یہ باز کرنا نصیحتیں کرنا جو ہے وہ جو مانتے چلے جائیں گے آپ کی دعوت کو ان کو فائدہ پہنچاتا چلا جائے گا ان کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا پر سید زکر کروں میں جن کے دل میں ڈر آ گیا خوف آ گیا وہ نصیحت لے لیں گے ورنہ ویت جن اس نصیحت سے آپ کے اس بات سے کتاب و سنت سے قرآن اور حدیث سے گریز وہ لوگ کریں گے جو بڑے ہی بد نصیب محروم بدبخت قسم کے ہوں گے فرمایا النار القبرا یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہ بڑی بڑکتی ہوئی آگ جہنم کی اس میں داخل ہو جائیں اس لیے آپ اپنا کام کریں اگلی بات کیا فرمائی اللہ رب العزت نے فرمایا موہتے این نہ لا ائی روسے لائر تدوئیم تر قیامت کے دے جب دوسرا سور کر نامے پھونک ماری جائے گی اس وقت یہ بھاگیں گے اٹھ کے نکلیں گے سر اوپر اٹھائے ہوئے اور نظریں جمائے ہوئے اندر ان کے دل نہیں ہوں گے دل اڑے ہوئے ہوں گے اور نظریں ان کی طرف نہ پلٹیں گی اور میں اس دن آ جائیں گے نا ساری خبریں لے لوں گا وہ اندر ان نا سومتی <مُلْعَذَاب> نبی جی ان لوگوں کو ڈراؤ ان لوگوں کو خبردار کرو ان لوگوں کو تمبی کرو اور تنبیہ بھی کرتے رہو اس بات کی کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن میں عذاب ہوگا سزا ملے گی مار پڑے گی وہ اندر انا سیو میاتی ہے ڈراؤ ان کو ان لوگوں کو اس دن سے کہ جس دن عذاب آئے گا اور پھر جب عذاب آئے گا پقول اللہ دینا یہ ظالم قسم کے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب اس وقت کہیں گے ربانہ قریب اے رب ہمارے ہمیں اب تھوڑی سی محلت دے دے تھوڑا سا وقت دے دے چند لمحے ہی مل جائیں ہمیں اچھا کیا کرو گے, گے نوجیب داوتا کا ون تب ہم تیری دعوت کو انبیاء کی دی ہوئی دعوت اللہ کی دعوت ہے انبیاء نے جو دعوت دی وہ اللہ کی دعوت ہے انبیاء کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہے انبیاء نے جو کام کیا وہ اللہ نے ان سے کروایا اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میں یہ رسول فقداتا اللہ جس نے رسول کی مانی, نے اللہ کی, مانی نے اللہ کی مانی اسی نے اللہ کی مانی کہ رسول نمائندہ ہے اللہ کا لہذا اللہ نے اسے منتخب کیا رسول کے پیچھے پیچھے جو چلے گا رسول کی جو مانے گا اس نے اللہ کی مانی نہیں, وہ اللہ کے پیچھے چلا لہذا رسول کو نہیں چھوڑنا اس وقت کہیں گے دنیا میں تو ادھر ادھر رہے نا جب رسولوں کی بات آئی اور بھائی رسولوں کے پیچھے چلو رسولوں کی اطاعت کرو کہا نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات پر کیا کروں میرا دل نہیں چاہتا میری مرضی میرا جی نہیں چاہتا اچھا میرا تو جی چاہتا ہے پر کیا کروں میرے ماں باپ ہیں آخر باپ دادا ہے ان کی بھی تو ماننی ہے میرا خاندان میرے رشتے دار میرے عزیز و اقارب میری سوسائٹی والے میرے محلے والے میرا پیر میرا امام میرا مرشد میرا فلاں میرا فلاں فلا، نہیں بھائیو جب مان لیا جب کہہ لیا محمد الرسول اللہ وسلم پھر اب نہ اپنی مرضی نہ اپنے باپ دادا کی نہ اپنے محلے والوں کی نہ اپنی سوسائٹی والوں کی نہ اپنے قرب و جوار والوں کی نہ اپنے کسی پیر کی نہ کسی منشر کی نہ کسی امام کی اب تیرے لیے تیرا دل گیا تیری اپنی مرضی ختم اب تیری برادری تیرا خاندان تیرا پیر تیرا امام تیرا مقتدہ پیشوا سب گئے اب ایک ہی ہستی ہے کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت ان کی پیروی ان کے پیچھے ورنہ آئے گا وقت دن آئے گا تو پچھتائے گا رو رو کے کہے گا اللہ جی مہلت دے دو نجب داوتا کا تیری دعوت کو قبول کر کے نطب ار جو تیرے رسول پیش کرتے تھے ان کی پیروی کریں گے ان کی تباہ کریں گے ان کے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے وہ نتب اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے اس وقت جواب دیں گے اللہ کہیں گے اولم تکون وقسم تم ان قبل و مالا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو دنیا کے اندر اپنے تھاٹ باٹ میں اپنی رونق میں اپنے دنیا کے بنائے ہوئے عزت وقار میں اپنی چودراہٹوں افسروں افسریوں اور نوکریوں اور پھر اس کے ساتھ صدارتوں وزارتوں کے के میں تم तुम میں اٹھا اٹھا کے بھی کہا کرتے تھے تمہاری زبان حال اور تمہاری فار یہ کہتی تھی کہ ہمیں کبھی زوال نہیں ہوگا ہمیں یہاں سے کون ہٹا سکے گا ہماری کشتی بڑی مضبوط ہے ہم جس سیٹ پر بیٹھے ہیں یہ بہت ہے. یہ بڑی مضبوط ہے کیا تم نہیں کہا کرتے تھے اوللم سم تم قبل من مالک تم کس اٹھا اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہاں سے زوال نہیں ہوگا ہم نہیں جا سکیں گے یہ ہمارا کرو فر بلا ختم ہو جائے گا اللہ پرماد مسکن سوم تی مسا کے ملدی پھر تم رہے بھی ان لوگوں کے محلات میں ان لوگوں کی آبادیوں میں ان لوگوں کی بستیوں میں جو تم سے پہلے بہت ظلم و ستم کر چکے تھے جو اسی طرح کے شرک کفر بلاد خرا اور اہل ایمان پر جو ہے ظلم و ستم ڈھا رہے تھے وہ گزر چکے تھے تم ان کے بعد ان کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے اور پھر وتاب لکو کئی فتال تمہیں اچھی طرح پتا تھا کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا وتابین ال کئی فتال ہم نے مثالیں دے دے کے واقعات کے دہرا کے ان قوموں کا تذکرہ کر کر کے تمہیں سمجھا بھی دیا تھا تمہیں بتا بھی دیا تھا پر تمہیں احساس نہ ہوا کہ آج جس مقام پر ہم آئے ہیں ہم سے پہلے کو یہاں موجود تھا یہ میرے بھائیو آئے آج ہمیں بہت تمبی کر رہی ہے جن جوڑ رہی ہے اور خاص کر کھاتے پیتے لوگوں کو وہ پوش علاقوں میں رہنے والے لوگ وہ افسر قسم کے لوگ وہ حکمران وہ جرنیل وہ جو آج کرسیوں پہ براجمان ہے وہ جو آج اپنی مرضیاں کر رہے ہیں وہ جو آج بہت بڑا ظلم و ستم کر رہے ہیں شرک و کفر میں مبتلا ہے اللہ کے بندوں کو انہوں نے بہت ستایا ہوا ہے اللہ کے بندوں پر بہت ظلم کیا ہے اور سب سے بڑا افسوس ان منافق مسلمانوں پر جو کلمہ پڑھ کے اپنے ان اللہ کے بندے اسلام کے بھائی مسلمانوں کو مجاہدوں کو موحدوں کو متبع سنتوں کو جنہوں نے کوئی لالچ نہیں رکھا کوئی تما نہیں رکھا ان کو پکڑ پکڑ کے خود بھی مارا اور پکڑ پکڑ کے ان کو کاسروں کے حوالے کیا اور آج وہ کافروں کی قید کے اندر ان کی جیلوں کے اندر بےچارے ستا جا رہے ہیں ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم میرے بھائیوں پاکستان بننے سے لے کر آج تک سارے حکمرانوں کو دیکھتے آئے ہیں مگر آنے والے کسی حکمران کو اس کسی پر آنے والے کو بالکل احساس نہیں ہوتا خیال نہیں کہ اس سے پہلے جو آیا کوئی پھندے پہ لٹک گیا اور کوئی فضا میں اڑا دیا گیا اور کوئی دریا سے سمندر سے پار کر دیا گیا اور کوئی بیچاری مارے مارے پھر رہی پھر پر لے کر رہی ہے اس کرسی پر آنے کی کسی کو احساس نہیں ہو رہا مسکن تم سی مساک اللہ ہوم تم رہے ان لوگوں کے گھروں محلوں آبادیوں بستیوں میں جو تم سے پہلے اسی طرح کا ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ پر گزر گئے اور ہم نے تمہیں سمجھا دیا تھا بتا دیا تھا مثالیں دے دے کر دوہرا دوہرا کر کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا ہم نے ان کا کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا پر تم نے کوئی سبق نہ لیا اور مایا وقد ما کرو مکرا ہوم واند و ہوم وائن کانا مکرو ہو ج انہوں نے اپنی چالیں اور اپنی سازشیں کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی حالانکہ اللہ کے پاس ان کی چالوں اور ان کی سازشوں کا طور موجود تھا اللہ کے پاس موجود تھا انہوں نے چالیں بڑی چلی اور چالیں بھی ان کی ایسی تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے ایسی ایسی چالیں تھی مگر اللہ کی جب چال آئی اللہ کی جب تدبیر آئی ان کی ساری چالیں ختم ہو گئیں ان کے سارے مکر جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے اللہ نے ان کی بستیوں کو زمین بوس کر کے رکھ دیا اپنے نبیوں کو اللہ نے اونچا کیا نبیوں کی دعوت کو اونچا کر دیا اور اللہ نے ان ظالموں کو ان ظلموں ستم کرنے والوں کو بالکل ذلیل اور رسوا کر دیا اللہ نے ان کو بالکل تہس کے رکھ دیا وقت مکرو مکر ہوم وائن اللہ ہی مکرو ہوم و ان کا نہ مکرو ہوں جیبان اب اگلی ہمارے لیے اللہ نے فرمایا پلاتا سا بناح مکھلے پلا دے ہی نہ سمجھنا لوگوں نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا نہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ اپنے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا اور وہ اللہ کا وعدہ کیا تھا فرمایا میں اللہ ہو اللہ اگلے بننا آنا ان اللہ کا بھی اصل میں یہ بات ہماری سمجھ میں آتی کیوں نہیں جب اس طرح کے آیات سنائی جاتی ہیں تو پھر بندے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پران تو ہے اگر یہی باتیں ہیں تو پھر وہ چڑھتے ہی جا رہے ہیں معاملہ تو ہوتا ہی کوئی, کچھ نہیں ان کے ساتھ تو بنتا ہی کچھ نہیں میرے بھائیو یہ اس وجہ سے ہے شاید وہی ہے جو اسی دنیا میں ہو جائے اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی یہ تو اصل زندگی کا تھوڑا سا مقدمہ ہے مقدمہ یہ تو اس کا مقدمہ ہے یہ تو اس کی ابتداء ہے اصل فیصلے یہاں نہیں ہونے میں نے کئی ایک بھائیوں کو دیکھا وہ مسجدوں میں نہیں آتے نماز کے لیے نہیں آتے وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے بھی نماز کو کیوں نہیں آتے مسجدوں میں جمعے کو کیوں نہیں آتے اور جی ہم نہیں آ سکتے مسجدوں میں کیوں کہ تمہارے مولویوں کے اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے تم پہلے اپنے اختلافات ختم کر لو پھر ہم مسجد میں آئیں گے اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہاں دنیا میں اختلافات کھڑے ہو اور پھر دیکھو ان اختلافات, ان اختلافات میں سے نکل نکل کر محنت اور کوشش کر کے کون حق پر آتا ہے اور کون باطل پر ہی رہتا ہے میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں لہٰذا تم کرتے رہو انتظار اس بات کا کہ کب یہ اختلافات ختم ہوں گے قیامت کا دن آئے گا تو تو ہی اختلافات ختم ہوں گے اس وقت تمہارا مسجدوں کی طرف آنا کسی فائدے میں نہیں ہوگا حق کو سمجھنا کسی فائدے میں نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ربک او یاتیا بازو یا تبک یوم یاتی بازو یا تبک لا سا نفسن ایمان لم تک آمنت من قبل اوکسمت سی ایمانا خیرا اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئے تیرا رب آئے یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائے یاد یا رکھنا جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی رونما ہو گئی پھر اس سے پہلے جو ایمان نہیں لایا تھا وہ ایمان لائے گا اس سے پہلے جس نے ایمان لا کے کوئی نیکی نہیں کی تھی وہ نیکی کرنے کی طرف آئے گا اور اس وقت کا ایمان لانا اس وقت کی نیکی کرنا اس کے کوئی فائدہ نہیں دے گا بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے میں رات لمبی ہو جائے گی رات لمبی ہو جائے گی لوگ سو سو کے اٹھیں گے پھر کہیں گے ابھی تو بہت رات ہے سو لو اور آرام کر لو پھر تھک جائیں گے پھر اٹھیں گے کیا بات ہے رات ختم نہیں ہو رہی پھر کہیں گے ابھی کافی رات ہے یوں دو چار دفعہ ہوگا پھر آخر نکل کے کوئی چوکوں میں کوئی فلاں جگہ کوئی فلاں جگہ کھڑے ہوں گے انتظار میں کیا بات ہے آج رات ختم نہیں ہو رہی پر وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ سورج مغرب کی طرف سے شروع ہو جائے گا پھر جتنے بھی لوگ ہیں کلمے کے منکر وہ سارے کلمہ پڑھیں گے یہ جتنے سائنسدان بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں یہ فطری نظام سارا چل رہا ہے ان کی آنکھیں کھل جائے گی وہ کہیں گے ہائے ہم تو کچھ اور ہی سمجھتے رہے یہ تو وہی معاملہ ہو گیا جو آج تک قرآن پیش کرتا رہا ہے پھر وہ بھی کلمہ پڑھ لیں گے وہ بھی ایمان لے آئیں گے اور پھر جو مسلمان ہوں گے پہلے سے کلمہ پڑے ہوئے پر مشرق ہوں گے ہوں گے داڑی ہوں گے سب تو جائیں گے مسجدیں بھر جائیں گی لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ان کا ایمان کام آئے گا اور نہ ان مسلمانوں کا اس وقت نیکی کی طرف آنا کام آئے گا بہت سارے بھائی اپنے ریٹائر ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں جب ان سے کہو اللہ کے بندو داڑی رکھ لو اللہ کے بندوں نماز کے پابند ہو جاؤ اب صاف فکر نہ کرو دو سال باقی رہ گئے تین سال ریٹائر ہونے کو اس کے بعد داڑھی بھی رکھیں گے نماز بھی پڑھیں گے دین کی طرف بھی آئیں گے نہیں جانتا تو کہ تو یہاں ریٹائر ہونے کو سمجھ رہا ہے تجھے اللہ ویسے ہی ریٹائر کر دے اگر اللہ نے ریٹائر کر دیا پھر کیا کرے گا اس لیے بھائیو اس پر غور کرو اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا یہ نہ سمجھو یہیں فیصلے ہوں گے اللہ کہتے ہیں میں نے فیصلوں کا دن مقرر کر رکھا ہے تو یہاں جو تسلی دی ہے فلاں اللہ مخلف ہی روسولہ نہ سمجھو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا وہ وعدہ کیا ہے کہتاب اللہ لا اگلے بننا اناوا رسولی ان اللہ کا بھی عزیز اللہ لکھ چکا ہے اللہ فیصلہ کر چکا ہے لا اگلے ضرور اور ضرور یقیناً غالب رہیں گے انا میں رسولی اور میرے رسول میرے رسول ہی غالب رہیں گے یہ اللہ وعدہ کر چکا ہے اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا مسلف آواد ہی رسولہ ان اللہ تقام یقینا اللہ زبردست ہے اور انتقام لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے مگر بدلے کے لیے یوم تو بدل اللہ رض وغیرہ اللہ وہ وہ دن اللہ نے مقرر کیا ہے جب یہ زمین بھی بدل کے رکھ دی جائے گی یہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے یہ زمین نہ رہے گی یہ آسمان نہ رہے گا ایک نیا سلسلہ آسمان کا نیا سلسلہ زمین کا قرآن و حدیث کے پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ قریب نئے سرے سے جو زمین بنائے گا اس کے اوپر کوئی اونچ نیچ نہ ہوگی کوئی کھڈا وڈا نہ ہوگا کوئی پہاڑ اونچا ٹیلا نہ ہوگا کوئی پانی سمندر نہ ہوگا آج جو سمندر اس زمین میں خشکی سے تین حصے زیادہ ہے وہ بھی زمین بنا دیا جائے گا اور جو پہاڑ ہیں وہ زمین بوس کر کے یہ ساری زمین ہموار کر دی جائے گی پتہ نہیں پھر اللہ اس میں کتنا اضافہ کر دے گا وبا رضول اللہ الواحد وہ دن وہ ہوگا جب حضرت آدم سے لے کر پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں قیامت تک وہ سارے کے سارے اس اللہ جو ہے تو اکیلا پر القھار ساری کائنات کو دبا کے رکھے ہوئے ہے اس کے سامنے آ جائیں گے وبرضول واحد دل کا ہار پر میں واطر مجرمینا یو مقرین فلسفاد تو اس دن مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئیں گے شرابی من ہم ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ گندک کا تار کول کا ایسا مادہ جو بڑا ہی جو نا وہ یعنی گاڑا ہوتا ہے اور جب جلتا ہے اس کی جلم سخت ہوتی ہے اور سخت قسم کا کالا دھواں چھوڑتا ہے وہ کہتے ہیں کاتے ران کا لباس ان پر ہوگا وہ تب شا وجوہ اور اوپر سے اس جہنم کی آگ کی لپٹے ان کے چہروں پر پر رہی ہوں گی چہروں کا ذکر کیوں کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے مار پڑتی ہے تو انسان چہرے ہی کو بچاتا ہے اور چہرے ہی کو باعزت سمجھتا ہے اس چہرے اور سر پر پڑے گی مار سورہ مومنون کے آخری رکو میں اللہ نے فرمایا ہے پر میں تلفا ہو وہ جوہا ہو منار ہو وہ فی کارے وہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ایسے ساڑ کے رکھ دے گی فرمایا بد شکل ہوں گے یہ کل ان کا معنی پوچھا گیا سیدنا ابد ابن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کبھی دیکھی ہے وہ سڑی ہوئی وہ سڑی ہوئی بنا کے رکھی ہوئی بکرے چھترے کی سری کبھی دیکھی ہے اللہ جو جلائی جاتی ہے بنائی جاتی دانت اس کے نکلے ہوتے آنکھیں بڑی بڑی دیکھتے ہی ڈر آتا ہے اور میں جہانوں کے چہرے یوں بنے ہوئے ہوں گے تک شاہ وجوہا ہو منار اللہ کہتے ہیں اللہ کل نفسما کا سابت ان اللہ سری ان یہ ایسا کیوں کرنا ہے ہر نفس کو اللہ نے اس کے کیے کا بدلہ دینا ہے بدلہ دینا ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتے بہت جلدی کا حساب لگا لیں گے آخری آیت آج کے جو آپ نے منزل میں سنا ہے سورہ ابراہیم کی آخری آیت اللہ کیا کہتے ہیں بھائیو اس کو توجہ سے ذرا سن لو پر میں حاضہ بنا یہ جو دعوت تمہارے سامنے پیش کر دی یہ جو قرآن ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے یہ قرآن یہ نبی علیہ السلام کی حدیث یہ چیز ہے بلاگون پہنچانے کے لائق تبلیغ کے لائق لوگوں کو سنانے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن ہے تمہارا تبلیغی نصاب تمہارا بہشتی دیور تمہارا پتاوا عالم گیری تمہاری فیضان سنت تمہاری اس طرح کی دنیا میں بنائی ہوئی کتابیں حتہ کہ آج آسمان سے اتری کتابیں تورات، انجیل بھی لوگوں کو پہنچانے کے قابل نہیں ہیں اگر لوگوں کو پہنچانے کے قابل ہے لوگوں کے لیے تبلیغ کے قابل ہے تو فقط اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے قرآن حد اس ماہ رمضان میں اللہ نے اتاراس لوگوں کے لیے ہدایت سو لوگوں بھائیو اس قرآن کو پڑھو اس قرآن کو سمجھو اس قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤ اس لیے نہیں پڑھو کہ ہم نے اس سے برکت حاصل کرنی ہے ہماری کوئی بیماری دور ہو جائے ہماری دکان چل جائے ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے ہمیں کوئی اعلیٰ رشتہ مل جائے کوئی اعلیٰ عہدار منصب مل جائے نہیں اس لیے قرآن پڑھو کہ مجھے اس سے اسلام مل جائے اس سے مسل... میں مسلمان ہو جاؤں میں اس قرآن سے مومن بن جاؤں اس لیے کہ جنت میں داخلہ سوائے مسلمان کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سوائے مومن کے جنت میں داخلہ نہیں ہو سکے گا اور مومن اللہ کے قرآن والا مسلمان اللہ کے قرآن والا میرے بھائیوں دنیا میں آئے ہوئے نظام دنیا میں آئی ہوئی سکھ ہے دنیا میں آئی ہوئی آرام دنیا میں آئی ہوئی آئے, آئے ہوئے مختلف عزم یہ سارے کے سارے یہ جمہوریتیں ان کو اپنا کر کوئی بندہ جمہوری مسلمان تو ہو جائے گا ہمفی شافی مال کی وہابی دیوبندی بریلوی نقش بندی چشتی قادری جعفری وہ مسلمان تو ہو جائے گا مگر قرآن والا مسلمان نہیں ہوگا حدیث والا مسلمان نہیں ہوگا قرآن والا مسلمان حدیث والا مسلمان کون ہوگا جو قرآن سے رہنمائی لے گا جو رسول اللہ وسلم کی سنت اور حدیث سے رہنمائی لے گا اللہ اکبر کیوں اصل دین مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا ورا کا معنی ہے مخلوق مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے محمد الرسول اللہ وسلم اصل دین مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا مغز شر مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا بداطی کی کیسے قبول ہو سوم و سلاب ہر عبادت کا سرا ہے سنت خیر الورا ہمیں بس کافی ہے ہدایت کے لیے دو ہی چیزیں ایک قرآن دوسری ہے سنت خیر الورا میرے بھائیو جیسے توحید ہے حب اللہی کا نشان توحید جتنا بندہ موحد ہوگا جتنا عقیدہ شرک سے پاک ہوگا جتنے اعمال اس کے شرک سے پاک ہوں گے جتنا بندہ اللہ سے محبت کرنے والا شرک سے دور ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کا پیارا اور محبوب ہوگا اللہ اکبر جس طرح توحید ہے جس طرح توحید ہے اور توحید کیا ہے اللہ اکبر ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کی صدا محبت کا دم بھرو تم اسی کی اسی کے غذب سے گر ڈرو تم اور اسی کی طلب میں مروگر مرو تم کہو ان صلاتی و نو سو کی وہ مہیا وہ مماتی لاہ رب العالمین لا کا لہو وہ بے ضالی کا امر تو وہ انا اول مسلم صبح جیسے توحید ہے حب الہی کا نشان سنت نبی نشاں ہے ہاں خب نبی کا نشاں ہے سنت خیر الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نشان آپ کی سنت کو اپنانا ہے آپ کی پیروی کرنا ہے آپ کی پیروی کے ہاضا بلا الناس لوگوں کو تبلیغ کرنا لوگوں کو پہنچانے والی چیز وہ کیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے قرآن بہی و ممبلا فرمایا نبی جی کہہ دو یہ قرآن میری طرف وہی کیا گیا ہے تاکہ موجودہ لوگوں تمہیں بھی اس کے ساتھ خبردار کر دوں اور آنے والے جہاں جہاں تک مم بالا جن جن تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی خبردار ہو یہ قرآن حد الناس ہے اس کے تین مقصد ہیں اللہ نے بیان فرمائے اور میں ولیم ضرور تاکہ سارے لوگوں کو ڈرایا جائے خبردار کیا جائے ان کے انجام سے ان کو خبردار کیا جائے اسی قرآن کے ساتھ ول یا لم الما واحد اور لوگ بھی سارے کے سارے جان جائیں اللہ بہدہ لا شریک ایک اللہ ہے ایک معبود ہے پلٹ کے اسی کے طرف جانا ہے حساب کتاب اسی نے لینا ہے کسی کا باپ کسی کی ماں کسی کا بھائی کسی کا ساتھی کوئی دوست یار کوئی پیر امام کوئی برادری کوئی خاندان کوئی ساتھ جا کے کھڑا نہیں ہوگا ایک اللہ کے ہاں جانا ہے اکیلے جانا ہے جب جائے گا اللہ جاتے ہی کہے گا لقد جے تم فرادا وہ اپنے ماں باپ کی خاطر بی بی بچوں کی خاطر برادری خاندان کی خاطر اپنے پیر امام کی خاطر میرے حکم کو نظر انداز کرنے والے آج تک ہی آ گیا ہے تیرا باپ تیری ماں تیرا پیر تیرا مرشد تیرے ساتھ کیوں نہیں آ گیا کہ تجھے بچا لیتا بولے یا لما واحد پر اس طرح فائدہ اس کا یہ ہوگا بولے یجک کا راول تم یہ با... یہ پہنچاتے چلے جاؤ جو دانش مند ہوں گے جو عقل والے ہوں گے جو آلے پہم ہوں گے وہ خبردار ہوتے چلے جائیں گے وہ ہوش مندی میں آتے چلے جائیں گے میرے بھائیو یہ آپ نے جو آج کا پارا سنا ہے تیرواں پارا اس کا آخری رکو میں نے تھوڑے سے وقت میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے اور کچھ جو اللہ نے فہم عطا کیا وہ آپ کو سنا دیا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے یہ جو کچھ سنا سنایا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے اور یہ سارا عمل ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے نجات کا سبب بنا دے اور ماہر کی ان میں اللہ تعالی ہماری تھوڑی سی محنت قبول کرتے ہوئے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جنہوں نے اس مہینے میں دو لک کی آگ سے آزاد ہونا ہے اور, جہن اور جنت میں پہنچنا ہے منظو جہاں نارے بودھ جنت فاص ویات النیا اللہ متا الغرور وآخر ان الحمد گاوانا رب العالمی السلام علیکم و اللہ خلاوت پرانے حکیم جیت علماء کرام کی, کی ایمان افروز تقاریر نت نئے جہادی اطرانوں کے والیم صاف اور بہترین ایم ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو ریکارڈنگ کا مرکز القاطیہ لائبریری چار لیک روڈ چبرجی چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو